بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دسواں دن دس محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت حضرت ادریس علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ کو نبوت سے نوازا اور تیس صحیفے نازل فرمائے نبوت ملتے ہی آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا مسلسل دعوت دینے کے باوجود تھوڑے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اکثر لوگ جھٹلانے اور ستانے میں لگے رہے جب لوگوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہل ایمان کو لے کر بابل سے مصر چلے گئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے اور آخری وقت تک لوگوں کے درمیان انہیں کی زبان میں اللہ کا پیغام اور دینی دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے ان کی شریعت اور دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ توحید پر ایمان لاؤ آخرت کی نجات کے لیے اچھے عمل کرو تمام کاموں میں عدل و انصاف کرو ایام میں کے روزے رکھو زکوات ادا کرو نشہ آور چیزوں سے پرہیز کرو شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرو وغیرہ وہ آخری وقت تک لوگوں کو دین کی دعوت اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے ہوئے تین سو سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کے دربار میں پہنچ گئے نمبر دو خدور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ابو جہل پر خوف ایک مرتبہ ابو جہل نے لات تو عزا کی قسم کھا کر کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ناک رگڑتے یعنی سجدہ کرتے ہوئے کبھی دیکھ لیا تو اپنے پیروں سے ناؤد باللہ اس کی گردن رون ڈالوں گا اتفاق ایسا ہوا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اپنا ارادہ پورا کرنے کی غرض سے آگے بڑھا پھر اچانک الٹے پاؤں واپس آ گیا جیسے ہاتھوں سے کوئی چیز روک رہا ہو لوگوں نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دہکتی آگ کی خندق دیکھی اور بڑا خوفناک منظر اور پر دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے کر کے لے جاتے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں پردہ کرنا فرض ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھیرو فائدہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاد میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا اللہ علی ذکرک و شکرک کا و حسن عبادتک ترجمہ اے اللہ اپنا ذکر و شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر میری مدد فرما نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت نماز چاشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاشت کی دو رکعتوں کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں کفر و شرک کا نتیجہ جہنم ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالی نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس یعنی دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور جو اللہ تعالی کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں رسوائی کا عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کو ایسی شرمندگی لاحق ہوگی کہ وہ پکار اٹھے گا یا رب آپ مجھے جہنم میں بھیج دیں یہ میرے لیے اس ذلت و رسوائی سے زیادہ آسان ہے جو مجھے اب پہنچ رہی ہے حالانکہ اس کو معلوم ہوگا کہ دوزخ میں کتنا سخت عذاب ہے نمبر نو طب نبوی سے علاج ارکنسا کا علاج حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ارقن نسا کا علاج عربی بکری یعنی دمبے کی چکتی ہے جسے پگھلایا جائے پھر اس کے تین حصے کیے جائیں اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے فائدہ دمبے کی دم پر گول ابھری ہوئی چربی کے حصے کو چکتی کہتے ہیں نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبودر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا